وسلاۃ وسلام علیٰ سید محمد نبی والا علی وسحبی والا منطبی معزز علماء کرام آخرت میں علم کی بنیاد پر جو درجات اور جنت ہے وہ تو ہم ماشاءاللہ اللہ خوب سن چکے ہیں عوام کو سنا بھی چکے ہیں اللہ نے اس علم کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی کچھ خصوصی مقامات عطا فرمائے ہیں دیکھیے یہی ایک مجلس ہے کہ اہل علم کے لیے اور اس مدرسے سے تکمیل دور حدیث شریف کرنے والے علماء کے لیے یہ ایک خصوصی امتیازی حیثیت ہے کہیں دعوت ہوتی ہے وہاں بھی اعلان ہوتا ہے علماء ایک ایران فلاں جگہ پر تشریف لے آئیں بلکہ میں ایک قدم آگے چل کر آپ سے کہوں اعتراف کرنا ہوگا ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جن کی شادیاں اس نسبت پر ہوئی ہیں کہ وہ عالم بنے ہیں خسر نے یہی نسبت دیکھ کر کے اپنی بیٹی حوالے کی ہے یہ نسبت جو آخرت میں اور دنیا میں عزت دلوا رہی ہے اس کے بہت سے تقاضے بھی ہیں یہ بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ہے بزرگان محترم اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ میرے اور آپ کے علمی فیض سے پیاسا ہے انتظار میں ہے کہ علماء ہم کو دین اور شریعت کی صحیح رہبری کریں اور اس رہبری کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو درست کریں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں تو نبی نے جو کام کیا وہ خن تم الا شفا حتمار فہن خزکم منہا تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے میں نے تم کو جہنم کے کنارے سے نکالا ہے آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے باطل اعمال اور نظریات کی وجہ سے جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ان کو جہنم سے بچانا جنت کے راستے کے اوپر لانا یہ جانشین نبی ہونے کے تقاضے میں شامل ہے ہمیں میراث ملی ہے نبی کی نبوت کے ہم وارث ہیں علوم نبوت کے وارث بنے ہیں بزرگوں ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں دلوں کو ہلانے والی اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ایسے مسلمانوں سے ملا ہوں پینسٹھ سال کی عمر کا مسلمان یہ کہتا ہے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا اسلام میں قرآن نام کی کوئی کتاب ہے دیکھنا تو ابھی بہت دور کی بات بسم اللہ کی با پڑھنا تو ابھی تصور میں نہیں سنا زندگی میں پہلی مرتبہ پینسٹھ پہ سال کی عمر میں اسلام میں قرآن نام کی کوئی کتاب ہے پتہ نہیں ایسے کتنے مسلمان ہیں جو ہماری فکروں کا میدان بننے کے منتظر ہیں کہوں آپ کو صحیح سچی ایک شہر میں ایک مسجد میں عشا کی نماز کے بعد حضرت کے بیان سے پہلے کچھ گفتگو کا موقع ملا میں نے ان کے سامنے زینہ کی تفصیلات بیان کی کہ اسلام میں زینہ ایک آنکھ کا بھی ہوتا ہے پرائی عورت کو دیکھنا کان کا بھی زینہ ہوتا ہے پرائی عورت کی باتوں کو سننا ہاتھ کا بھی زینہ ہوتا ہے پرائی عورت کو ہاتھ لگانا اور آج کی زبان میں کہوں پرائی عورت سے چیٹنگ کرنا جب یہ تفصیلات میں نے بیان کی ہے حضرات اہل گستافی معاف کیجیے بیان کے بعد کھانے سی فراغت کے بعد اس شہر کے بہت سے نوجوان کسی بیرون ملک ہی کی بات کر رہا ہوں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ایک طلب کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ سنا کہ اس طرح کے تعلقات رکھنا یہ بھی شریعت میں حرام ہے کہ ہم نے زینا کا مطلب سمجھا تھا دخول کو ہم زینا آج تک سمجھتے تھے کہ یہ بھی شریعت کی نظر میں ممنوع ہے یہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں میں نے اس شہر کے اہل علم سے کہا یا علماء آئی نان کہاں ہو تمہارا نوجوان حرام تک سے واقف نہیں ہے کیا آج ہم سچے دل سے اس بات کو نہیں مانیں گے کہ مسلمان نوجوان کا ایک بہت بڑا طبقہ ڈرگس کا عادی بن چکا ہے کیا ہم نہیں مانیں گے اس چیز کو اور ان کو پتا بھی نہیں ہے ایک بڑے طبقے کو کہ شریعت متحرہ کی نظر میں یہ چیز حرام ہے پتا بھی نہیں وقفت بھی نہیں مسلمان بھائیوں ایک انگریزی بولنے والے ملک میں یس القانسا کم ہرس القم کی تفصیر جب اس فقیر نے اللہ کی توفیق سے بیان کی ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہہ رہا تھا آج ہمیں پہلی مرتبہ زندگی میں معلوم ہوا اپنی بیوی سے دبر کے راستے میں جمع کرنا حرام ہے وہاں کے ایک ذمہ دار شخص نے ایک نوجوان مول صاحب کو فون کر کے کہا ہمارے شہر کے تیس علماء قیامت میں ہم تمہارا دامن پکڑیں گے کہ تم نے ہم کو شریعت کے حکام سے واقف نہیں کرایا کہ کیا حرام ہے حرام بہین گنا ہے بہین کا آج تک تم نے اس کی واقفیت ہم کو نہیں کرائی حضرات اہل میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں ہم جو چھوٹے چھوٹے فی مسائل میں الجھ کر کے رہ گئے اس کا بہین نقصان یہ ہوا کہ امت کا عام طبقہ حرام میں مبتلا ہوا ان کو اس کا علم نہیں پہنچ سکا ذمہ دار ہم ہیں قیامت میں آئیے ذرا باہر نکل نکلئے اور اس پیاسی امت کو جو آج فرائض واجبات اور حرام تک سے نا واقف ہے اس کی رہبری کیجئے ایک نوجوان کا نکاح بڑھایا किशा की नमाज बात आजिजी करते हुए दो मिनिट का वक्त मुझे हुसन कैसे करना वो सिखा दीजिए मैंने कहा भाई तू आज बालिग हुआ है कि तुझे मैं हुसन के फराइज सिखाऊ ऐसे एक नहीं سینکڑوں نوجوان امت کے ملیں گے جن میں پوری طلب ہے فرائض واجبات اکائی و حقا تک سے واقف نہیں ہے اور آج تک ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں اللہ کے واسطے ذرا اس پیاسی امت کی رہبری کیجیے حرام سے ان کو بچائیے فرائض واجبات سے واقف کیجئے طالب بن کر ان کے پاس جائیے اور ان کو اللہ کا دین بتائیے وہ کن تم اللہ شفا حفر یہ نبی کی میراث آج ہم کو آواز دے رہی ہے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو عملی ارتداد میں مبتلا ہو چکا ہے کچھ کچھ عقیدوں کی ارتداد میں بھی مبتلا ہو چکا ہے مکمل مرتد ہو کے ایمان سے نکلے اس سے پہلے ان یتیم علم و عمل پر کوئی ہاتھ پھرانے والا مل جائے جائے کوئی ان کے پاس کوئی رہبری کرے ان کی حضرات دوسری بات یہ عرض کرو مسائل میں اختلاف دور صحابہ سے اللہ نے علم دیا جھگڑنے کے لیے نہیں دیا فضول بحث و مباحثے کے لیے نہیں دیا اللہ نے علم دیا عمل کے لیے اور اس کی صحیح اشاعت کے واسطے فضول بحث اور جھگڑے اور فتنوں کی شکل دینے کے واسطے اللہ نے علم نہیں دیا ہے علم عمل اور اس کی صحیح اشاب کے واسطے اللہ نے آقا فرمایا ہوتا یہ تنقید سے شروعات ہوتی ہے پھر تنقید پر پہنچتے ہیں اور یہ تنقید تکبر اور تحقیر کی کھلنگ کھلنے نشانی ہے جس کے دل میں بڑائی ہوگی ہوگا حکارت ہوگی دوسروں کی وہ تنقید کریں گے اور پھر ایک وقت آئے گا تردید اور اللہ نہ کرے تکفیر تک ہم پہنچ جائیں آج علم کو ہم اسی میں استعمال کر رہے ہیں تنقید ہو رہی تنقید ہو رہی تردید ہو رہی تکفیر ہو رہی ہے یہ علم اللہ نے عمل اور اشاعت کے لیے عطا فرمایا تھا کیا نبی کی سادگی صرف نعت اور نظموں میں سننے کے لیے نبی کی بوریا نشینی صرف نعتوں میں لذت کے واسطے ہیں نبی کا رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا صرف ترنم میں سن کے مزے لینے کے واسطے ہیں کیا ہم نے شمائل میں یہ حدیث نہیں پڑھی تھی کانا متواسن الحظان وداون الفکرہ ہمیشہ گمگین رہتے تھے میرے اور آپ کے پیارے ہمیشہ فکروں میں رہتے تھے کہ خود خالق کو تسلی دینی پڑی اسفہ کیا چیز تھی اللہ کا ایک ایک بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے ان کی آخرت بن جائے حضرات اہل اللہ نے ہم کو موقع دیا علم دیا اب اس کے اوپر ہم خود عمل کریں پیاسی تڑقی اور جہنم کے کنارے پر کھڑی امت کو ہم سرات مستقیم بتائیں ان کو اللہ سے جوڑے شریعت سے واقف کرائیں اور مکمل ایک دوسرے کی رائے کا احترام کر دے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ ایک بات یاد آ گئی اتحاد قلوب وحدت عمل نحج صحیح جب یہ تین چیزیں ہوگی وحد عمل واضح ہے وحدت عمل جو نبی سے سیکھا اللہ کا دین پوری امانت دیانت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو صحیح صحیح پہنچانا خود عمل کرتے ہوئے وحدت عمل اتحاد قلوب بھول گئے سور کہف کا سبق جو ترجمہ اور جلالین میں پڑا تھا اللہ قلو اس قام فکالو را رات دلوں کا چھوڑ اور نحج تب جا کے خدا کی مدد آتی ہے اللہ کی نسرت آتی ہے اور اللہ انقلابی کام لیتے ہیں جب یہ تین چیزیں جمع ہوا کرتی ہے اپنی آگے والی زندگی کے واسطے یہ فیصلہ لے کر کے اٹھو پیاسی امت کو اللہ کا صحیح دین پہنچائیں گے حرام سے بچائیں گے ان کو شریعت کی بنیادی باتوں سے واقف کرائیں گے اور عوام کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیں گے ایک گلی میں دو کتے رہ سکتے ہیں دو مولوی نہیں رہ سکتے یہ لوگوں کو ہم نے اپنی عمل سے یہ بولنے کا موقع دیا ہے جب آپس میں جوڑ ہوگا ایک دوسری کی رائے کا احترام کریں گے پھر دیکھو اللہ تعالی کتنی عزت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں اخیر میں عرض کرتا ہوں دو دعائیں اللہ سے مانگا کروں ایک حضرت سے سیکھی زندگی میں بہت فائدہ ہوا آپ کو بھی یہ امانت پہنچاؤں یقین کے ساتھ اللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے روزانہ صبح میں مالک سے عرض کر دو خالق سے عرض کر دو اے اللہ آج کا دن میرے اوپر ایسا گزرے کہ میں لگوا بات سے لگوا کام سے لگوا چیز سے میری حفاظت کرنا ان لگویات نے آج ہمارے طبقے کو برباد کر کے رکھ دیا جو ایک کامیاب ایمان والے کی نشانی تھی گِلْ نے مجھے آتا فرمایا اس حال میں میرا گزرے لگو بات سے لگوا کام سے لگوا چیز سے میری حفاظت کرنا دوسری دعا مالک سے ہمیشہ یہ مانگنا کر کے رب کریم زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے چن لینا تو محتاج نہیں کسی کا تو غنی ہے وہ تقول قومن غیر ملا یقن تو غنی ہے لیکن ہم محتاج ہیں تو اپنے دیو کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں زندگی کی آخری گھڑی تک چن لینا یہ اس مالک سے سوال کیا کرو اللہ ہم سب کو یہ توفیق اور شہادت عطا فرمائے اور جو منصب جو مقام اللہ نے عطا فرمایا اس کی لاج رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے تا تو بیدار شوی نالا کشیدم ورنا عشق کار استقبال واخر ادا نل الحمد للہ